الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربى وخير الخلائق بعد لنبيا أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد مارا أفتمارونه على ما يرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك اتخذت ابراهيم خليلا واتيتهم الملك النازيما وكلمت موسى تكليما واتيت 다هود الملك النازيما ولن تله الحديد وسخرت له الجبال صدق الله العظيم و صد ر ستائیسو پارا سورہ نجم کی تین ات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدر کے حاکم نے روایت کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے وَاوحا مَا اوحا کہ جو بھی بئی کی میں نے اپنے بندے کی طرف کی وئی میں کیوہا اللہ نے بئی بھیجی الا اب اپنے بندے کی طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ماؤ جو بھی کیلف آد ما مارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے میں راج میں وہی بیان کرتے ہیں آفت و مارو یرا کیا تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے كے معراج كے سفر میں جو چیزیں دیکھی ہیں ان کے دیکھنے کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو اختلاف کرتے ہو جیسے مشرقین مکہ نے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ایک رات میں اتنا بڑا سفر ہو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گزارش جو اللہ پاک سے کی اس کا کچھ حصہ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور گزشتہ جمعہ پر اسی جگہ پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت سے نوازا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ بیداری کی حالت میں یہ سفر بیت المقدس تک اور پھر اوپر عرش تک ساتوں آسمانوں کی سیر وغیرہ اس میں سب سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے جو بیت المقدس تک کے لیے سواری تھی اوپر پھر ایک زینے کی صورت میں گئے سب آسمانوں پر امبیاء علیہ السلام سے مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی سدرت المنتہا صدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں یہ عرش کے قریب ایک درخت ہے جس کو قرآن مجید نے اسی جگہ پہ فرمایا کہ سدرت المنتہا تک پہنچے اور پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ ہم اوپر نہیں جا سکتے ہمیں یہاں تک جانے کی اجازت ہے جب آپ سدرت المنتا پر پہنچے تو آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے السلام علیکم اوہن نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ وہی سلام کا جملہ ہے جو ہم اطحیات میں پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی جب آپ سدرت المنتا پر پہنچ چکے تھے السلام علیکہ اوََن نبی و رحمت اللّہ وبرکاتہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ سلام تھا آپ نے جو جملہ اللہ کے سامنے عرض کیا السلام علینہ ولا اباد اللّہ صحیح کہ اللہ پاک میرے اوپر بھی سلامتی ہو اور میرے جتنے ایمان والے نیک امتی ہیں سب پر سلامتی اللہ کے سامنے صدرت پر بہت زیادہ فرشتے ہیں حتیٰ کہ اس درخت کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نور نے ڈھانپا ہوا ہے سدرا درخت کو بس ڈھانپا ہوا ہے جس چیز نے بھی ڈھانپا ہوا ہے یہ اللہ کے نور نے فرشتوں کے بہت بڑی جماعت نے اس جگہ پہ اس درخت کو ڈھانپا ہوا ہے تو فرشتوں نے پھر کہا اللہ نے السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کہا فرشتوں نے جو بہت بڑی تعداد میں تھے کہا اشحد اللہ و اشد محمد رسول ارشد وََّّّ محمد انبد ہو جو تحیات میں پڑھتے ہیں یہ فرشتوں نے کہا جو ہمیشہ کے لیے اس امت کے تشہد کے یہ تہیات برکات والے جملے بن گئے ہیں اللہ رب العزت سے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے ایک مخمل ریشم نما ایک کرسی لائی گئی جس کے اوپر آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ تشریف فرما ہوں اور وہ کرسی خود بخودی اوپر عرش کی طرف چلی گئی آپ نے عرش پر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا اور درخواست کی پوچھا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سجدہ شکر کے بعد آپ نے وہ درخواست اللہ کی اجازت کے ملنے کے بعد عرض کی فرمایا اے اللہ اللہ ان کا اتحست ابراہیم خلیل آپ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا وہ آتے عظیما عظیمہ اور اس کو بڑی حکومت بھی عطا کی جو سکندر ذل ہے جس کا سول میں پارے میں ذکر ہے جو نیک آدمی تھا سکندر کرنین کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور پھر اس علاقے میں حجاز اور شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حکم چلتا تھا اسی کو فرمایا آتعی تو ملک نازیما کہ اللہ آپ آب نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کو ایک عظیم ملک بھی عطا کیا سکندر ذلقر آپ کے مشورے سے ہی کام کرتا تھا آپ کے ساتھ اس نے عمرہ اور حج بھی ادا کیا وکلم تو موسا اور موس علیہ السلام کو آپ نے کئی معجزات کے علاوہ کلام کا شرف عطا کیا کہ جب چاہے وہ آپ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں وہ آتی ت داوودہ ملکن عظیمہ وہ علنطلح وصخر طبال آپ نے داود علیہ السلام کو بادشاہ بنایا نبی بنایا ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا وہ جب تلاوت کرتے ہیں زبور کی تو چرند پرند پہاڑ بھی ان کے ساتھ گنگنانے لگ جاتے ہیں یہ آپ نے احساس داود علیہ السلام کو عطا کیا وہ آتعتہ سلیمان الکن عظیمہ ان کے بیٹے سلیمان کو آپ نے ملک عظیم عطا کیا وصخر طلح الجنا ولانسا اور ان کے تابع کر دیا انسانوں کو جنوں کو اشتانوں کو سب کی زبان آپ نے ان کو سکھا دی وہ سخرتا لہریاہ اور ہوائیں ان کے تابع کر دی کہ وہ تخت سلیمانی کو لے کے چلتی پھرتی ہیں اور مزید یہ کہ وہ آتی ملکن لا یمبغیل اہدم بادی سلیمان کو ایسی حکومت عطا کی کہ قیامت تک پھر اس طرح کی حکومت کسی کو بھی آپ نہیں دیں گے اتنا بڑا اعزاز علیہ السلام کو آپ نے عطا کیا اور وجا الط عیسا عیسا و عیسا و آتیم ول ابرسا کا آپ نے اپنے امر سے عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر مزید ان کو پہلی کتاب تو کا بھی حافظ بنایا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کو بھی کتاب عطا کی جس میں اکثر فضائل تھے تسبیحات کا ذکر تھا انجیل کتاب ان کو عطا کی مزید آپ نے عیسی علیہ السلام کو موجزے ایسے عطا کیے کہ جو جس طرح کبھی مریض آ جائے اس کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس مریض کو شفا مل جاتی ہے حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو آپ کے امر سے وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں <سلام> یہ ان کو آپ نے اعجاز اتا کیا اور ان کی امی کو وہ آزت اما ہوں منشیتا علیہ ہما سبیل آپ نے ان کی امی کو اور ان کو مزید ایک اعزاز عطا کیا کہ شیطان ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلا سکتا <سلام> یہ ان کو <سلام> یہ اعزاز عطا کیا مجھے کیا عطا کیا جب کہ دوسرے جو بحقین روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی اور پھر یوں فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام میں کہ درخواست اور سوال کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بس وہ بات ہو گئی تھی اسی پر سورہ وضحاء میں فرمایا اذا ولزا ما ودا کر وما کلا ولاخر خیر اللہ کا من اللہ اے نبی ہر آنے والا دن جانے والے دن کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا ولال آخر تو خیر اللہ کا من اللہ کا ربرزہ اور اللہ پاک آپ کو اتنی نعمتیں اتنے اعزازات عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ خود کہیں گے یا رب میں راضی میں راضی میں راضی تو خیر اللہ کا من اللہ کا فتر فاغنا آپ دیکھو بظاہر آپ بے سہارا تھے کہ والد صاحب بھی فوت ہو گئے پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے امی پیدائش کے چند سال بعد فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کو کتنا عظیم بنایا ہے مزید یہ کہ بظاہر بظاہر کی بات کر رہا ہوں بظاہر دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امی حلیمہ کا جو گھر ہے یہ تو غریب ہے اور اس سے اس کا بچہ لے کے جائیں گے دودھ پلائیں گے تو پتنے نہیں خدمت بھی کچھ ملے گا یا نہیں بظاہر سمجھ رہے تھے اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا دیا دونوں جہانوں کا مالک بنا دیا سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے بہرحال اور آپ کو امام الانبیاء لمبیاں بنایا جو مستر کی یہ تو بہقی کی روایت ہے جو مستدر کے حاکم نے روایت کیا ہے یہ سوال جو آپ نے کیا کہ آپ نے ہر ہر پیغمبر کو یوں یوں اعزازات عطا کیے تو مجھے امام الانبیاء جو بنایا اس میں کیا اعزاز ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال اللّہ عز وجل ان کا خست و کا خلیلن و حبیبن و مکتوب حبیب الرحمٰن اے نبی میں نے آپ کو اپنا خلیل بھی بنایا حبیب بھی بنایا اور پہلی کتابوں میں خصوصاً طوریت میں آپ کا لقب حبیب الرحمان بھی لکھ دیا یہ پہلی بات ہے اور دو تین باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں سورہ وضحاء کی دوسری بات وہ ارسل تو کافت بشیرم ب نذیرم بدائی إِلَ واجم منیرا میں نے آپ کو پیغمبر بنایا صرف ان عرب کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے جن و انس کے لیے تمام عالم کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کا تمام جس میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا پھر امت کی دو قسمیں ہیں جس نے نبی کیا کلمہ پڑھا وہ ناجی نجات پانے والی امت ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا کفر میں رہے وہ امت تو ہے لیکن وہ ہلاک ہونے والے طرف چلی گئی ہے کافت للناس بشیرا جو لوگ بات سمجھتے ہیں مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو میری رضا کی جنت کی جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے لوگوں کو میرے عزن سے اور آپ کو سراج منیر بنایا سراج منیر پر بات ہو چکی ہے سراج سورج کو کہتے ہیں اور سورج کسی سیارے سے روشنی نہیں لیتا برائے راست سورج روشنی اللہ رب العزت کے نور سے حاصل کرتا ہے باقی سیارے سارے جتنے بھی ہیں ہاں چاند ہو ظہل مشتری کوئی بھی ہو یہ سارے سیارے روشنی حاصل کرتے ہیں سورج سے لیکن سورج کسی سیارے سے حاصل نہیں کرتا روشنی یہ برائے راست اللہ سے روشنی نور حاصل کرتا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب عطا کیا سورہ احزاب کی صحت کریمہ میں سراجم منیرا ہم نے آپ کو روشنی دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے جو برائے راس نور روشنی کا حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت سے یہ دوسری بات ہوئی تیسری بات اے نبی ہم نے آپ کو شرحت شراہ صدر آپ کو شرح صدر اطا کیا علم نشرح لکا صدرک میں جو بیان فرمایا کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو کے سینے کو کھول نہیں دیا یہ ہم نے خود عطا کیا ہے آپ کو یہ احساس اور دوسرے مقام پہ فرمایا افامن شرح اللہ صدر اسلام فہو عالانور ربی اس شخص سے بہترین کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے جس بندے کو اللہ اور اس کا رسول اور اسلام سمجھ میں آ جائے اس سے بہتر کوئی سینہ نہیں ہے تو آپ کو شرحت کا صدرک اے نبی آپ کے سینے کو کھول دیا ہے اور دوسرے انبیاء نے سینہ کھولنے کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سول میں پارے سور تہاں کے دوسرے رکوع میں بیان فرمائی ورز کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعل لی وزیرم من اہلی حارون اخشدد بی ازری واشرکو فی امری کئی نسب کا کثیرا ان کا بنا تبیرا اللہ نے فرمایا کالا موسا موسا علیہ السلام نے درخواست کی میرا سینہ کھول دے مجھے فصاحت و بلاغت عطا کر میں بولتا جاؤں لوگوں کے دلوں پہ بات اثر کرتی جائے میرے بھائی کو بھی میرا وزیر یعنی ان کو نبی بنا دے ہارون علیہ السلام کو ہم مل کر تیری حمد و ثنا تسبیح کریں گے اے حضرت موس علیہ السلام نے مانگا شرح صدر اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کیا فرمایا اے موسا آپ نے جو باتیں مانگی ہیں ہم نے وہ عطا کر دی ہیں آپ کو شرح صدر بھی دے دیا آپ کی گویائی بھی اچھی کر دی آپ کا بھائی آپ کا وزیر بھی بنا دیا اس کو بھی پیغمبر بنا دیں گے لیکن نبی آپ نے مانگا نہیں شرحت تو لگا صدرک میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا جو علم نشرح شرح صدرک وہ و ان کا وزرت اور آپ سے بوجھ کو ہلکا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی بنی اسرائیل آئے دن تنگ ہی کرتے رہتے تھے اور درخواستیں سوالات اور ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے موس علیہ السلام کو اللہ نے معجد بھی ایسا عطا کیا کہ آ وہ سب کچھ ہوتا جاتا رہتا تھا لیکن جب بات کچھ کرنے کی آئی تو کہنے لگے اسبو کا فقاتلا انا جب ہونا میدان میدانتی میں تھے قوم ممالک کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے اللہ ہمیں فتح دے گا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے جا کے جہاد کرے ہم نہیں جاتے ہیں جہاد مشکل کام ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام یا اور جتنے پیغمبر آئے ان کی جو جماعتیں ہیں بے شک انہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا ہے لیکن اتنی اونچی جماعت کسی پیغمبر کی نہیں تھی کہ جنہوں نے پیغمبر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہو آئے دن وہ پریشانی کا سبب بنتے تھے انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے بلا وجہ قرآن کہتا ہے بِغَيْرِ حق بلا وجہ یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس کے ممبر کے اوپر قتل کر دیا کہ آپ نے جو تقریر کی ہے ہمارے مزاج کے خلاف کی ہے اس وجہ سے قتل کر دیا بغیر حق قرآن کہتا ہے تو اور بھی انبیاء علیہ السلام کو صحابہ جماعت ملی لیکن اتنی عظیم جماعت کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ اس پیغمبر کے بوجھ کو انہوں نے ہلکا کر دیا ہو اے نبی ہم نے آپ کو ایسی جماعت عطا کی ہے کہ آپ کے اشاروں کے اوپر جان کو قربان کرنا وہ آسان سمجھتے ہیں آسان سمجھتے ہیں ایسی جماعت آپ کو دی تو فرمایا کہ وہ وضا تو ان وزرت ہم نے ہٹا دیا آپ کے بوجھ کو اور آگے فرمایا ذکر تو لک ذکر لا کرا اللہ ذکر تمائی آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا اس حد تک کیا کہ میرا ذکر نہیں ہو سکتا پورا جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے نماز کی بات ہو خاصان کی بات ہو یہ جہاں کہیں بھی دعا کی بات ہو اور حدیث میں سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ نیکی قبول ہوتی ہے جس میں درود شریف پڑھا جائے تو قبول ہوتی ہے ہر جگہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا <تصفح> ذکر تو یعنی آپ ذکر تھا. آپ کا ذکر جب تک نہ ہو تو میرا ذکر بھی قبول نہیں ہوگا اتنا لازم کر دیا ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن گوائی ساتھ اچھا تو محمد الرسول اللہ کہاں جا رہا ہے ہر جگہ میں اور آگے فرمایا کہ اے نبی وجہ کا خیر امت میں نے آپ کی مکمل امت کو بہترین امت بنایا ہے کہ وہ علم سیکھیں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے کنتم تم خیر امترجتل ناس تمرون ابل معروف تنہا المنکر وہ تو والیوم الاخر اولا مخاطب تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لیکن کنتم خیر امت میں بعد میں قیامت تک آنے والی جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جنہوں نے ایمان لایا سب بہترین امت ہے اگر اس صفت کے اوپر وہ عمل کریں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک اس شخص کا ایمان و اسلام قبول نہیں ہے جب تک اس کے پاس جتنا ایمان و اسلام کی بات اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو نہ بتا دے امام مسلم, کی رویت, مسلم کی, رویت کی رویت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلغو عنی ولو آیا ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے تمہارے سینے میں بند نہیں رہنی چاہیے چھپانی نہیں چاہیے بلگو عنی ولو آیا ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے ضرور دوسرے کو بتاؤ ضرور دوسرے کو بتاؤ حکمت سے بتاؤ ادو سب رب کا بالحکمت حکمت الحسنہ وجاد الحم بلتی ہی حکمت کے ساتھ درد کے ساتھ تاکہ اس ساتھی کو بات سمجھ میں آ جائے اس میں جو غلطی ہے وہ دور ہو جائے جب درد کے ساتھ بات ہوگی اللہ سے مانگ کر بات ہوگی انشاءاللہ ضرور اثر کرے گی نہیں تو بات کرنے والے کا ثواب تو یقینی ہے اس کو تو ملے گا قرآن مجید نے سورہ علم نشرہ میں فرمایا علم نشر کا صدر وزانہ ان کا وزرک الزی ان کا زارک و فنسب کا فرغب <سؤال> خیال سے سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں پھر خوب مجھے یاد کریں <سؤال> یہ مبلغ کے لیے بات ہے <سؤال> یہ دعوت <سؤال> <اللہ> دعوت اسلام دینے والے شخص کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو لوگوں کو دعوت اللہ دے یہ تو اس کی خلوت کی بات ہے اور جب اس, یہ تو اس کی جلوت کی بات ہے اور جب اس کی خلوت کی گھڑیاں ہوں تو خوب اللہ کو یاد کرے پھر اس کی بات میں اثر رکھے گا اور اسی صورت میں یہ فرمایا کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور یہ مطلق بات ہے آپ ریاضت میں معرفت الہیہ کے سبق میں آنا چاہتے ہیں تب بھی, تب بھی عسر تکلیف آئے گی پھر آسانیاں ہیں آپ دنیا کوئی چاہتے ہیں اپنی دنیا کے لحاظ سے کوئی عزت احترام اچھا گھر اچھا عہدہ یہ چاہتے ہیں محنت شرط ہے اس میں تکلیف ہے پھر اس کے بعد آسانی تکلیفیں دنیا میں ہیں دنیا ہے ادار و تکالیف دنیا ہے ادار و تکالیف دار المصائب دار المسائل ہے لیکن اتنیاں نہیں ہے جتنی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں انسان اپنی زندگی پر جائزہ لے تکلیفیں کم ہیں بیماری کا زمانہ کم ہے کوئی مشکل کا دور کم ہے لیکن جو آسانیوں کا زمانہ ہے انسان کی یہ ساٹھ ستر سال زندگی میں وہ زیادہ ہے فرمایا کل بلوا فکر فی الشت بکل فکر فی الم نشرا فسرم بہ نئی اے مسلم اگر تو مسائب ہو مشکلات سختیوں میں پھنس گئے سورہ علم نشرخ کی تلاوت کر غور کر اس میں ایک تکلیف بیان ہوئی آسانیاں دو بیان ہوئی جب سور علم نشرخ میں تو غور کرے گا تلاوت کرے گا مفہوم و مضمون کو سمجھے گا تو خوش ہو جائے گا اضافہ کرتا ہوں فرق جب تو فکر کرے گا سورہ الالم نشرق میں تو خوش ہو جائے گا۔ تو یہ بات فرمائی کہ اے نبی وجعلت امتك خیر امهتین میں نے اپ کی امت کو بہترین امت بنایا۔ بہترین امت اول مخاطب تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کون تم خیر امت میں داخل لیکن اور امت کو وال تکم منکم امهتین يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو دعوتوں کا درس دے برائیوں سے من کل فرقم فین سوربہ ختم ہو رہی گیارہ پارے کا پہلا پاؤ ختم ہونے والا ہے اللہ رب العزت کی تمنا ہے یہ قرآن کی عید کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے اللہ پاک کی یہ تمنا ہے فلولا نفر من من تم میں سے کیوں نہیں کوئی ایسی جماعت تیار ہوتی جو اپنے آپ کو وقف کرتی اللہ اور اللہ کے رسول کے کتاب کو ان کے مسائل کو ان کے علوم کو پڑھتی سمجھتی اور پھر پڑھنے سمجھنے کے بعد وہ گھوم جاتی پھیل جاتی لوگوں کے درمیان اپنے علاقوں کی طرف بھی اور لوگوں کو دعوت اللہ دیتی من من چاہیے کہ وہ اپنے علم سیکھنے کے بعد قوموں کی طرف واپس جائیں اللہ لوگوں کو دعوت اللہ دیں. یہ یہ کام بھی اگر دنیا میں کہیں ہو رہا ہے مدرسوں کی صورت میں یا تبلیغ کی صورت میں تو یہ پاکستان سر فرشت ہے باقی پیچھے پیچھے ہیں دنیا میں ستاون ملک یا ساٹھ ملک یا چھپن ملک اسلامی ہیں کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو ملکی سطح پر حکومتی سطح پر ایسی جماعت تیار کرے اور جو لوگوں کو دعوت اللہ دے کوئی بھی نہیں سب لَوْ نَفْرَ مِن كُلَّ مِنْ تم جو اللہ رسول کے علم کو سیکھتی سمجھتی پڑھتی پھر وہ اپنے علاقوں میں جدر تک ان کا بس چلتا ہے لوگوں کو پاس پہنچ کے دعوت اللہ دے. تو فرمایا وجا وجا الت امت کا <وَمَّتِن> نبی میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا بہترین امت بنایا آگے فرمایا وجا التہ میں نے آپ کی امت کو میانا امت, امت بنایا اس کو سخت مسائل نہیں دیے ستا. جس کو لائے وسا لہبت میں ہر وہ ایسا حکم اسلامی جو انسان برداشت نہ کر سکے ایسا حکم اللہ پاک نے اس امت کو عطا نہیں کیا پہلی امتوں کو بہت مشکل ایک دو بتا دیتا ہوں گناہ کرتے تھے تو دیوار صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج اس شخص نے یہ گناہ کیا ستاروب ہے اور اس امت کے گناہوں کو اللہ پاک نے پردے میں رکھا ہے اور اس انداز میں پردے میں رکھا کہ یہ تنہائی میں مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اس کو رسوا نہیں کروں گا معاف کر دوں گا یہ اس امت کا اعزاز ہے جب اس امت کی فضیلت اللہ پاک نے انبیاء سلاۃ وسلام کے سامنے بیان کی تو موسیٰ علیہ السلام بھی درخواست کرنے لگ گئے تھے کہ اے اللہ پاک یہ امت تو مجھے عطا کر یہ اتنی عظیم امت ہے اتنے گناہ بھی ہو گئے تو سد دل سے جب معافی مانگیں گے آپ معاف کر دیں گے یہ امت مجھے عطا کر آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا اللہ نے فرمایا آپ کلیم تو ضرور ہو لیکن یہ امت میں آپ نے آخری حبیب کو عطا کروں گا وجا اللہ بجعل وجا المت کا میاں کپڑا ناپاک ہو جائے اس کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی تھی امن سابقہ میں سے بعض امت ایسی گزری ہے دھو کے پہن سکتا ہے ناپاک کپڑے کو دھو کر پہن سکتا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتا جو کپڑا ایک مرتبہ ناپاک ہو گیا کتنا مشکل کام ہے اور ہر جگہ جہاں جائیں گے وہ اپنا ایک سوٹ نیا ساتھ لے کے جائیں گے جب عبادت کرنی ہے پھر امت کو اعزاز اور بہت ساری باتیں ان شاء پھر کسی وقت کریں گے میں جو یہ بیس باتیں اللہ پاک نے جو آپ نے سوال کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے آپ نے کیا عطا کیا اللہ نے بیس جواب دیے کہ یہ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں امت سابقہ نماز کا وقت ہو جائے وہ اپنی مسجد اور عبادت خانے کے علاوہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے عذر ہو مجبوری ہو جو بھی ہو عبادت خانے میں جانا ضروری ہے اور اس اسمت کے لیے یہ ہے کہ عذر ہو بیماری ہو تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اور اس آسانی سے دنیا نے ویسے ہی سوچ لیا کہ چلو ویسے ہی نماز گھر تو ویسے ہی گھر ارگز ایسا نہیں نماز با جماعت تک بھی واجبات میں سے ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد کی ازان کی آواز جن گھروں تک جاتی ہے اور وہ لوگ بلا وجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہے آگے چلیے عبداللہ ابن ام مکتوم نابین صحابی ہے رضی اللہ عنہ سرکار سے اجازت پوچھی حضور عشاء کی نماز میں میرے لیے آنا مشکل ہے میں نابینا ہوں میرا رہبر بھی نہیں ہے تو میں بعض دفعہ راستے کے کھڈوں میں گر جاتا ہوں کیا میرے لیے اجازت ہے کہ عشاء کی نماز یا اسی طرح جب مشکل ہو تو میں گھر میں پڑھ لوں آپ نے فرمایا اجازت ہے نماز پڑھ سکتا ہے نہیں یہ معافی نہیں ہے اور مسجد کے اندر نماز باد جماعت ادا کرنا ضروری ہے جی اب ہم کہاں جائیں گے سہولتیں قریب اور یہ اسلامی ملک اسلامی ملک بہت ساری کمزوریوں کے باوجود پڑھنا کیا مشکل ہے یہ قبول نہیں ہوگا بارہ کا امت کا وجہ ہم نے مسائل نہیں دیے انہیں مشکل نہ ہو پہلے والوں کو مشکلیں ہوئی اور اس دعا میں یہی بات ذکر ہے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ ہم پہ ایسا بوج نہ ڈالنا جیسے پہلوں پر بوج ڈال دیا ہے اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس پر عمل کرنے میں مشکل ہو محال ہو اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ یہ اس بندے کے دماغ کی بندش ہے جس کو اسلامی حکم پر عمل کرنے میں دنیا میں کمزوری نظر آتی ہے اس کے اپنے دماغ کا فتور علاج کرائے اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل کرنا مشکل ہو اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو فائدے نہ ہو دونوں کو فائدے نہ ہو اسلام ہماجیر مذہب کا نام ہے صرف عبادات کا نام نہیں معاملات معاشرت بازار کاروبار کھیتی باڑی سب کا نام ہے جو ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جی فرمایا، اے نبی،, اے نبی آپ کی امت کو میں نے ایسی امت بنایا ہے جو رتبے اور مقام کے لحاظ سے تو سب سے آگے ہیں ہاں بھیجا ہوں ان کو سب سے آخر میں ہے وجال تو امتک من امت کا وجال من امت کا اقوام کلوب اے نبی تمام انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی آسمانوں سے تختیاں نازل ہوئی تختیوں پر وہ کتاب لکھی ہوئی ہوتی تھی پیغمبر پڑھتا تھا لوگوں کو کتاب لوح محفوظ جو میں ہمارے عرش کے سامنے تختی پہ لکھی ہوئی ہم نے آپ کے قلب پہ اتاری لوگوں سابقہ پیغمبروں کو کتابیں دی تختیوں پر لکھئے اور ہم نے آپ کے قلب کو اپنی آخری کتاب کی تختی بنا دیا یہ تو بات ہوئی نبی کے حساس کی لیکن دوسری وَجَالْتُ مِنْ اُمَّتِكَ اَقْوَامًا وَجَالْتُ مِنْ اُمَّتِكَ اَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ مَنَا جِلُهُمْ اے نبی تیری برکت سے تیری برکت سے میں نے تیرے امت کے بعض بندوں کو بھی عزاز عطا کر دیا اے نبی को امت میں سے بعض بندوں کو تیری برکت سے یہ उनके کیا کہ ان کے के کو بھی قرآن کے حفظ کرنے کے لیے تخصیاں سب کتابوں سے بڑی کتاب ہے یہ دوستوں کوئی دس صورتوں پر पर کوئی ایک एक پر مشتمل کوئی پندرہ صورتوں پر مشتمل کوئی ایک سو صفحے کی کوئی پچاس صفحے کی کوئی ڈیڑھ سو صفے کی کتاب آئی وہ کتابیں آئی تختیوں پر آئی کوئی یاد نہیں کر سکا تھوڑی سی تھی ایک ازیر آیا جس کو تو یاد ہوئی تو لوگوں نے اس اعزاز میں ازیر کو ابن اللہ کہہ دیا بہت کم سابقوں کتابوں کے حافظ گزرے اے نبی تو من امت کا اقوامن قلوبهم غم اے نبی آپ کی امت میں سے آپ کی امت میں سے بازوں کے قلوب کو کتاب کی یاد کرنے کے لیے تختیاں بنا دوں گا اور یہ کتاب بھی بڑی ہے ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل کتاب ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات پر مشتمل کتاب ہے یہ کتاب بھی بڑی ہے زخیم ہے لیکن میں آپ کے معجوے میں سے یہ اعزاز آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا کہ معصوم بچے بھی اس کتاب کو یاد کر لیں گے حالانکہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ جب ہم نے پہاڑوں پہ پیش کی جب ہم نے پہاڑوں پہ پیش کی زمین و آسمان پہ پیش کی تم لے لو یہ امانت تو معذرت کرنے لگے فرمایا والارض والجبال ملنہا منہا انسان ہم نے پیش کیا پہاڑوں پر زمینوں پر آسمانوں پر سب اس کتاب کو لینے کے لیے معذرت کرنے لگے ارض کرنے لگے ہمارے رب اگر بھئی آنڈر ہے تو لیتے ہیں اگر اختیار ہے تو معذرت ہے لو انزلنا آزل قرآن علا جبل لرائیتہو خاشم متصدیم من خشیت اللہ وطلک الامثال نظر بغال ناس لعلہم یتفکرون اے امت مسلمان غور و فکر کرو او اے بی سی ڈی میں اپنے وقتوں کو ضائع کرنے والو بڑے بڑے مہنگے اگر میں یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل کرتا لرز جاتے لرز جاتے ریت بن جاتے لیکن اپنے آخری حبیب کے کلب اتھر پہ نازل کیا تو شرے صدر ہو گیا قبول کر لی وجا تو مین امت کا اور یہ بہم اور یہ واقعی کتاب کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں یاد بھی کریں کچھ دنوں کے لیے یاد ہو جائے گی کچھ دنوں, کچ دنوں کے لیے یاد ہو جائے گی پھر بھول جائے گی اور یاد بھی اتنی ترتیب سے نہیں ہوگی محنت سے کچھ یاد ہو جائے گی پھر بھول جائے گی اور یہ جتنا بار بار پڑھتے جائیں گے بار بار پڑھتے جائیں گے دل کھلتا جائے گا مسلمانوں اس طرف توجہ دینی ہے مجھے انگلش نہیں آتی لوگ ہستے ہیں مولوی صاحب جب انگلش کا لفظ وہ ویسے ہی سن سن کے دماغ سے نکلتا ہے تم تو ہستے ہو نا مجھ سے آخرت میں انگلش کی پوچھ کوئی نہیں ہونی ادھر عربی بھی سوال و جواب ہے عربی الحمدللہ مجھے آتی ہے فارسی بھی آتی ہے اگر انہوں نے فارسی بھی سوال کیا پنجابی سریکی بھی آتی ہے اور بھی ایک دو زبانیں آتی ہے ضرور انگلش سمجھو سیکھو اور اس میں امام بنو تاکہ دو باہر سے کوئی انجینئر ڈاکٹر علوم سیکھنا اچھی بات ہے لیکن مذہب کی کتاب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کتاب آنی چاہیے مصر میں ہر بندہ قاری عبد ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں ہے اور سب کچھ کے لیے اعلی چیز کا انتظام کیا جاتا ہے امام صاحب کوئی بھی ہو وہی ٹھیک ہے نمازی پڑھی ہے نا جی بچوں کو پڑھانے والا کوئی بھی وہی ٹھیک ہے قرآن ہی پڑھانا ہے غربت تجویز کے ساتھ قرآن پڑھنا اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا حافظ قرآن تو تاج اور اعزاز تو ہو گئی ہوگا والدین کو بھی اعزاز ہوگا یہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو یہ ضروری چیز ہے بغیر حساب کے تاج بنایا داخل کر دیا جائے گا اس لیے کہ اب حافظ قرآن کے والد ہو. اور دس جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے حافظ قرآن کی سفارش سے جنت ادا کر دی جائے گی اور مشکل نہیں ہے بڑے غریب لوگوں کے بچے وہ کمزور ہوتے ہیں زہری جسم کے لحاظ سے ہو سکتا ہے دماغ کے لحاظ سے بھی کھانا بھی مدرسوں میں برابر درجے کا ہی ہوتا ہے جی ہاں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ بچے جو کمزور ہیں زہری جسم کے لحاظ سے علاقے کے, کے لحاظ سے خوراک مدرسوں کے اندر درجے ہے جب ان کو اللہ حافظ بچوں کو تو جلدی بنا دے گا اور آٹھ دس پڑھنے کے بعد تو بچہ جلدی حافظ قرآن بنتا ہے آگے چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گیارہویں بات اللہ پاک نے فرمائی وجال تو کا نبی میں نے اس وقت نبی بنایا تھا جب کسی کو آدم کو بھی پیدا نہیں کیا گے ہاں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا ابھی آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا اور یہ بات میں خز اللہ ہوں میسا کنی جین تیسرے بارے کا آخری رکو گزشتہ جو میں بات کر چکا ہوں فرمایا, فرمایا آت کا سب آم منل مسانی آتی سب آم منل مسانی لم اوتے ہاں نبی اے نبی میں نے آپ کو سات ایتو پر مشتمل ایک سورت عطا کی ہے یہ سورت میں نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا کی ہے یہ سورت سورہ فاتح ہے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو سورہ فاتح یعنی پڑھتے جاؤ فتح حاصل کرتے جاؤ ہر بیماری کا علاج ام الشفا اس کو یہ کہا سورہ فاتحہ فرمایا کسی کو نہیں تاکہ اور دو مرتبہ مکہ میں بھی نازل کی ہزاروں کے فرشتوں کے اعزاز کے ساتھ نازل کی مدینہ میں بھی نازل کی ہزاروں فرشتوں کے اعزاز کے ساتھ نازل کی سب ہم مینسان وہ خواتیم سور تل من کنزے تحت العرش لم ہاں نبی قبلک خواتین سور بکرا لاف اللہ, اللہ وسا یہ تا کی یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو آپ کو عطا کیا لم ہاں نبی قبلک کسی نبی کو نہیں عطا کیا آپ کو عطا کیا یہ آپ کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس ایت میں جو دعائیں بیان ہو گئی وہ قبول ہیں صرف مانگنے والے کی کمی ہے پہلے سے مقبول ہے آگے فرمایا آتی ال آپ کو عطا کیا ہے جو آپ نے دست دستخط سے صحابہ گرام کے ساتھ اپنے امتیوں کو آپ پانی پلائیں گے جو میدان حشر میں دوبارہ پیاسے ہی نہیں ہوں گے یہ آپ کو عطا کیا ہے آتے تو کا سمانیت آپ <أَسْحُم> کی امت کی پہچان کے لیے آٹھ چیزیں اس کو عطا کی ہیں مسلمون کسی کے مذہب کا نام یہودی کسی کا عیسائی کسی کا کیا کے مذہب کا نام اسلام اور آپ کے مذہب کے ماننے والوں کو کہا مسلمون تابے دار فرموردار اور اسلام کا معنی ہی امن ہے دنیا نے غلط تصور پیش کیا غلط سمجھے اور جو بدھو پر تھوڑا تھوڑا اسلام جانتے ہیں وہ بھی انہیں کے پیچھے لگ گئے کہ ہاں جی اسلام ایسا ہے جی اسلام ایسا خود جانتے ہیں ہی نہیں اسلام ہے امن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا وہ نظام پیش کیا کہ بچیوں کو زندہ قتل کرنے والے قتل کرنے والے بعد میں اپنا دماد بنانا فخر سمجھتے تھے یہ نبی کی تعلیم کی برکت سے ہوا جو ڈاکے ڈالنے والے تھے وہ ایسے بنے ایسے بنے کہ اپنے گھر کا سارا سمان لوگوں پر تقسیم کر کے فخر سمجھتے تھے یہ نبی کی تعلیم و تربیت نبی کے نفس سے یہ مقام ملا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب لایا اسلام مذہب یہ دین ہے ہے امن کا پیغام ہے تو بات یہ ہے آٹھ چیزیں آپ کی امت کو اعزاز کی اطا کی اسلام اسلام ہجرت کرنے کی بہت فضیلت سارے گنا معاف ہو جائیں اور اگلا لفظ سنو گے تو ڈر جاؤ گے تیسری چیز آپ کی امت کو عطا کی الجہاد الجہاد الجہاد یہ جہاد نہ ہو تو مسلمانوں کو کب سے ختم ہڑپ ہڑپ ہو سوچ یہی رہتے ہیں خیال یہی ہے ان کا بس بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے نے مشورہ کیا تھا کہ بلی ہمیں کھا جاتی ہے کیا کریں اچانک آ جاتی ہے تو نے مشورہ کیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈال دیتے ہیں جب آ رہی ہوگی تو گھنٹی بجے گی ہم چھپ جائیں گے مشورہ تو اوکے ہو گیا لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے جو ڈالنے جائے گا وہ تو تباہ ہو جائے گا نا یہاں یہ کفر کا مشورہ کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے لیکن بلی کی گلے میں گھنٹی کون ڈالے ان کے بس کی بات نہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ رسول کی مدد ہے مسلمان جب قریب ہوتا ہے جتنا اسلام کے اور اللہ کی مدد وہ ہم جو پریشانیوں میں پھنستے ہیں اسلام سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اس لیے آٹھ چیزیں السلام وجرا و جہاد و سدتا و سلاد ومر بل معروف بن نہیں یہ چیزیں اتا کی اور عطا کیا میں میں کہ آپ کی امت میں سے جو مشرق نہیں ہوگا ہم معاف کر دیں گے اس کے سارے گناہوں کو اور اعزاز نماز فرض کی تھی آپ کی درخواست پر پانچ ہو گئی لیکن پانچ بھی جو پڑھتے رہیں گے سواب پچاس کا سلم نے آخری بات ختم کرتے ہیں کہ مجھے چھ چیزوں میں مزید فضیلت عطا کی مجھے جوام الم کا مقام عطا کیا میں جملہ تھوڑا سا بولوں گا میں جملہ تھوڑا سا بولوں گا لیکن اتنی اس کی تشریح ہوگی کہ جلدیں بن جائیں گی اور نہیں مانتے ہو تو بخاری شریف کی پہلی حدیث اس کی شرح دیکھ لیں حافظ ابن جو شافی ہے انہوں نے کی کہ ایک حدیث کی مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا جملہ تھوڑا بولوں گا اور مطلب اور مفہوم بہت زیادہ ہوگا دوسری چیز مجھے پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تیسری چیز کہ میرا دشمن میرے دور ایک ایک مہینے کی مسافت پہ رہ کر ڈرتا رہے گا نبی سے تو لوگ ڈرتے ہی تھے اب بھی اگر جہاد کا نام لو تو دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے جو نبی کے سچے ماننے والے ہیں ان کو ڈرنے لگ جاتی ہے اور پتہ ہوتا نہیں ہے یہ نبی کا سچا ہے یا نہیں لیکن ڈاری رکھی ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ سچا ہی ہے زیادہ اس کو پکڑو اس سے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ویسے ہی ڈر لگ دیکھو سنت کی یہ برکت ہے سنت کی بڑی برکت ہوتی ہے دوستوں ایک جہاد میں فتح نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی ہر روز جنگ ہوتی ہے فتح نہیں ہو رہی تھی آپس میں مشورہ ہونے لگا کوئی سنت کی کمی تو نہیں ہو ہوگی دشمن بڑا تیز تھا فارسی تھے بڑا تیز تھا بڑے اور تو ساری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے ایک مسواک کی سنت پر تھوڑا سی کمی ہے وہ لکڑیاں کاٹی سارے مجھے مسوک کرنا شروع ہو گئے شروع ہو گئے جب دشمن کی جنسیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بچوں خیر نہیں ہے اجداد تیز ہو رہے ہیں یہ کچے کھا جائیں گے مسلم بھاگو یہاں سے سنت کی برکت سے جہاد کی آگے لڑائی کی ضرورت تھی سارے بھاگ کے فرمایا مجھے اللہ پاک نے من من مالکنیمت قربانی میری امت کے لیے حلال کیا گیا کسی کے لیے حلال نہیں تھا وجو لطلی الرض مسجد وقت اور میری امت کے لیے جب نماز کا وقت ہو جائے جہاں ہو جائے اور عذر ہے مسجد نہیں مل رہی تو جہاں بھی نماز پڑے گا نماز ادا ہو جائے گی اور اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے بیمار ہے وغیرہ تو فرمایا مٹی سے تیمم دو ضربے ضربت ان یوں ان مٹی پر مار کے چہرے پر کرے گا اور دوسرے بات مٹی پر مار کے یوں بازو پر کرے گا تو تیمم ہو گیا آپ پاک ہو گئے بھلے غسل کا تیمم ہے تو یہی تیمم ہے بوزو کا تیمم ہے تو یہی تیمم ہے پانی ہے نہیں یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو تیمم میری امت کو یہ عطا کیا گیا پہلی امت کو نہیں عطا کیا گیا اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ آج کا اجتماعی چندہ مسجد کے مختلف طرح کے اخراجات کے لیے ہے اس میں کچھ موٹریں ایک دو جل گئی تھی اسی طرح ٹوٹیاں تیزاب سرف کچھ ٹیلیں سیمٹ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ضروری ضروری کام ہیں تاکہ رمضان سے پہلے ہو جائیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعم البدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے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 se چھن محمد مغب الحمد لله الحمد لله والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربعه وخير الخلايق عباد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان رأس الرسالات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تتهديل الإطاءة ومن آتاء الله ورسوله فقد رشد واحتداء وإياكم والبدا فإن البدا تتهديل الماسية ومن ياصل الله ورسوله فقد ظل وغوا وعليكم بالإخسان فان الله يحب المقتصدين الاو ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقا فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سي سيدخلون جهنم داخرا بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم من الايات والذكر الحكيم استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمی وتسلیما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى وان واشد في امر الله عمر رضي الله تعالى واستقم حيان عثمان رضي الله تعالى وقذاهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احببهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغي ابغضهم اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم منصر المجاهدين في عالم الاسلام اللهم زلل الكفر والكافرين ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا نجالوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بگم اللهم لا صلاه الا ما جعلته صلاه وانت تجعل الحزن صلاه نداشد تعادل عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاقسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله تعالى اعلا واولا واعز وجل وتم اهم واكبر والله يعلم ما تصنعون صفے خلا نہ ہو آج زیادہ اہتمام کے ساتھ مل مل کر کھڑے ہو جائیں تاکہ ساتھیوں کو زیادہ جگہ مل سکے مجبوراً باہر صفے نہیں بیچ سکتی اچھی طرح مل مل کر کھڑے ہو جائیں اپنے موبائل فون بند کر لیں جس صف میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پر کریں زیادہ اہتمام کے ساتھ سفید رست کرے تاکہ زیادہ ساتھیوں کو جگہ ملے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ الحلہ ان لا الہ الا اللہ اشحد ان محمد الرسول اللہ اشحد ان محمد الرسول اللہ حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد, قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر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 اللہ الله اكبر الله اکبر الله اکبر, اللہو اکبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر اللہ الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ. اللہ, اللہ. الحمد للہ رب العالمین قبتل والسلام علی رسول محمد ربنا لا نالا ان خزنہ او اوتانہ ربنا ولا تحمل علینا اس كما کما على تو من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وا فانہ لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا فن سر نا اللل لا تُسے قلوبنا بعد بادز حدیت نا لنا رحم ان انت ان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكوم الكافرین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم لا تدع لنا زنباً اللہ ولا حماً اللہ فرجتا ولا دینن اللہ قزیتا ولا مریزن اللہ شفیتا ولا حاجتاً من حوائج الدنيا والآخرة الا قزیتا یا رحم الراحمین اللہم انی اسألوك الہدہ والتقع والافاف والغناء اللهم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیت في ديننا ودنیانا وکن صاحبنا في سفرنا بخلیف تنفی وطمِ صالہ وجوہ وم سخ و ملا مکانت ربنا تقبل منہ انکان تصمی العلیم و تب انك نا ان کان تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ عیر خلقی محمد مالی وصقابی اجمعین برحمۃ